أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب نفسي ونفسي ونفسي ولو أننا نزلنا إليه الملائكة وتكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليمنوا إلا ما شاء الله ولكن أكثرهم يكذبون نا نزل نا ملائی کا اور اگر واقعی ہم ان کی طرف فریشے نازل کر دیتے وہ کلب المتا اور مردے ان سے گفتگو کرتے وہی قبولا اور ہر چیز ہم ان کے سامنے جمع کرتے مَا تو وہ ایسا نہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لے آتے اللہ یشا اللہ مگر یہ کہ اللہ چاہے والا اختلا ہوں گے لیکن ان میں سے اکثر جہالت برتتے ہیں پچھلی آیت میں اللہ سالہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ یہ نشانیا کو سلام کر رہے ہیں اور اگر نشانیاں ان کے سامنے آ بھی جائیں تو ایمان پھر بھی انہوں نے نہیں ڈالا جس طرح پہلے نہیں لائے پہلی بات مان کے انہوں نے نہیں لکھایا تو نشانیاں دیکھنے کے بعد یہ کب مان کے لکھائیں گے کریں گے پھر ہی پھر بھی انکار ہی اسی بات کو جو فیشی اللہ نے مختصر بیان کی تھی اسی کو آگے تفصیل سے اللہ تعالیٰ اس آئٹ میں بیان کروا رہے ہیں کہ ملوم نہ ارملا کا طاوا کلّ الگ اثر نہ سے ان کو بولا اگر ہم ان پر فرشتہ نازر کر دیتے فرشتہ نبی بنا کر اتار دیتے جڑتے ان سے ہم کلام ہوتے اور ہر چیز جو جو یہ مطالبے کر رہے ہیں وہ اس کے سامنے نہ کھڑا کرتے پھر بھی ماں کام یہ ایمان لانے والے نہیں تھے کلا شہید ہر چیز ہر چیز سے مراد ان کے مطالبات ہیں جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ ہر شے تو اس وقت سیاحت و سباق کو ملبوز رکھنا ضروری ہوتا ہے وہ جس پہرائے میں بات چل رہی ہوتی ہے جس موضوع کی بات کر رہی ہوتی ہے اسی موضوع سے متعلق ہر شے ہوتی ہے اب جیسے سلمان علیہ السلاط والسلام کا وہ جو عورت کے ساتھ وہ معاملہ ہوا ملکہ استبا تو اس کے بارے میں اللہ تعالی نے کہا کہ ہد نے آ کے کیا خبر دی وہ اوتیت بالکل نیشی اس کو ہر چیز دی گئی ہے اب ہر چیز تو اس کو نہیں دی گئی تھی ہر چیز سے مراد کیا سلطنت کے متعلق حکومت اور بادشاہت سے متعلق سارا شعر اس کو دی گئی اسی طرح حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ما فیمس ملائے اس کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پتہ ہی نہیں تھا خواب کا واقعہ ہے خواب میں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے سوال کیا کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ سکھال نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا زمین و آسمان میں جو کچھ بھی تھا سب میرے لیے ظاہر ہو گیا پھر اللہ نے سوال کیا فیم اللہ ملا کس چیز کے بارے میں جھگڑتے ہیں تو میں نے بتایا سلام قرآن کرنے میں نماز کا انتظار کرنے پیدل چل کے جماعتوں کی طرف جانے ساری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا اچھا اب وہاں میرے الفاظ کیا ہیں آج زمین و اضمان میں جو کچھ بھی خاصا میرے سامنے ظاہر ہو گیا تو اس سے یہ مطلب نہیں کہ کوئی کائنات سامنے آ گئی بلکہ مطلب کیا ہے اس سوال کا جو جو جواب بن سکتا تھا جی ملائے اعلی کس کس چیز کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ سب میرے سامنے ضائع ہو گیا ایسے ہی آبر پر آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو روایت میں نے جان کی ایجام تریم کی اب یہ جو اگلی روایت جان کرنے لگا یہ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرب قیامت ہونے والے واقعات کے بارے میں خبر دی روایت میں فاد آتے کہ جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کے بارے میں بتا دیے اب اس کا یہ مطلب سونے کہ وہ ساری عادت علیہ و سلام سے لے کے بلکہ ابتدائی آفرینش سے لے کے ساری تاریخ قیامت تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائی ڈٹے ان کو ایک ایک چیز بتا دی ایسی بات تو ہے ہی نہیں اور نہ ہی یہ ممکن ہے اگر کوئی بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تریسٹھ سال تھی نا تریسٹھ سو سال کی عمر ہو اور وہ مسلسل بولتا رہے تب بھی یہ ساری باتیں ججیات بیان میں نہیں آ سکتی تو اسے مراد کیا ہے علامات قیامت کے بارے میں جو جو کچھ تھا رسا علامات بھی آئندہ علامات آپ جو جو چیزیں بھی ساری ہمیں بتاؤں تو جب یہ کہ سارا کچھ تو سارا کچھ سے مراد اس موزوں کے مطابق سیاح کے مطابق سارا کچھ ہوتا ہے کل شہین ہر چیز کو ان کے سامنے لاپڑی کرتے پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں مطلب جو جو یہ مطالبات کر رہے تھے وہ مطالبات سارے کے سارے ان کے پورے کر دیے جاتے ان کی آنکھوں کے سامنے سارا کچھ ہوتا ماننا انہوں نے پھر بھی نہیں اللہ یشاء اللہ ہاں اگر اللہ چاہے تو مان بھی سکتے ہیں اس سے مولوق ہوتا ہے کہ ضدی سے ضدی مرک کو بھی ایمان سے اللہ نوازنا چاہے تو نواز سکتا ہے جیسا کہ عرب کے بے شمار بڑے امیج قسم کے اناج رکھنے والے کافر زدی قسم کے فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گئے جن کی دور دراز بھی کوئی امید نظر نہیں آتی تھی کہ مسلمانوں لیکن فتح مکہ کے بعد اللہ نے تو فیس بخشی مومن ہو گئے تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک طرح کی بشارت بھی ہے کہ اللہ چاہے تو ان جدید کافروں کو بھی مسلمان بنا سکتا ہے وراکن اکثر ہم یہ جہد لیکن ان میں سے اکثر جہالت برتتے ہیں اس جہالت سے مراد وہ نہیں جو علم کے مقابلے میں ہوتی ہے لا علمی تو جہالت کہتے ہیں نا یہاں پہ لا علمی والی جہالت نہیں بلکہ یہ وہ جہالت ہے جو کردار میں ہوتی ہے یعنی اکڑ بان ہٹ درمی بازی، یہ والی جہالت مراد ہے ہی کہتے ہیں نا پڑھیا لکھیا جاہل ہے وہ پڑھیا لکھیا جاہل وہ کیا پڑھا لکھا جاہل کیا ہوتا ہے ہے تو پڑھا لکھا لیکن عادتیں اس کی جاہلانہ ہے ان عادات پر بھی جہالت کا لطف بول دیتی اور یہ جہالت علم کے مقابلے میں نہیں ہوتی بلکہ اوساک حمیدہ کے مقابلے میں اچھے اخلاق کے مقابلے میں ہوتی وقدارے کا اور نبی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو دشمن بنا دیا یوشی بادن ذخر فولی عرورا وہ ایک دوسرے کی طرف ان کا بعض بعض کی طرف ملما شدہ باپ کو دھوکا دینے کے لیے دل میں ڈالتا رہتا ہے وہی کرتے ہیں ولو شار ربو ما نا اور اگر تیرا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے فضر ہوں وہ نایخ لہذا آپ انہیں چھوڑیں اور جو وہ جھوٹ گھڑتے ہیں اسے بھی چھوڑ دیں یعنی اس طرح جنہوں سے دشمنی کر رہے ہیں کہ صرف آپ کا حال نہیں ہے آپ سے پہلے والے جو انبیاء تھے سابقہ رسل ان کا بھی یہی حال رہا ہے پہلے کے تمام تر انبیاء کے لیے بھی جنوں انس میں سے جو شیاتی تھے انسانوں میں سے شیاتی یا جنوں میں سے جو شیاتی تھے وہ پہلے انبیاء کے لیے دشمن بنے تھے لہذا آپ گھبرائے نہیں یہ اللہ کی سنت ہے اللہ کا طریقہ ہے کہ اہل ایمان کے دشمن شیاتی ہوتے ہیں چاہے وہ شیاتی انسانوں میں سے ہوں یا جنوں میں سے تو نبی اپنی امت میں سب سے زیادہ اور سب سے پہرا ایمان والا ہوتا ہے وہ مسلم پہلے مسلمان تو اس لیے شیاتی سب سے پہلے اس کے دشمن ہوتے ہیں اس طرح پہلے ہوتی ہے کہ نے اپنے شریف دشمنوں کے مقابلے میں صبر و استقامت سے کام لیا آپ بھی ان کی ادار آسائی پر صبر کیجئے مایوسی اور گھبراہٹ کو اپنے اندر جگہ نہ دیجیے بلکہ اطمینان اور تسلی رکھیے اور جو مشن آپ کو سونپا کے ہے اس کو سر انجام دیتے رہے دوسرے کی طرف وہی کرتے ہیں وہی معنی ہوتا ہے کو طریقے سے چپکے سے کوئی بات کہہ دینا یہ ہے وحی کو شیتا طریقے سے خفیہ طریقے سے بات پہنچا دینے کا نام وہی ہے اب انبیاء کرام پر اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے عام لوگوں کو پتا نہیں ہوتا پھر نبی کو ہی پتا ہوتا ہے کہ وحی ہے اور پھر نبی آگے بتاتا ہے کہ یہ وحی ہوئی ہے لوگوں کے سامنے بھی وحی نارد ہو تو کسی کو خبر نہیں ہوتی ہاں یہ ہے کہ نبی کی حالت اور کیفیت کو دیکھ کر ایک اندازہ لگا لیتے ہیں اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پر وٹی نازل ہوتی تو آپ کے پتی نے چھوٹ جاتے یہ ابھی بیان کرتے ہیں کہ وہی نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گٹنا میری ران پہ رکھا ہوا تھا اکٹھے مل کے بیٹھوں تو گٹنے میں گٹنا آ جاتا ہے کہتے ہیں کہ اچانک آپ پر وہیں کا رضور شروع ہوا اور اتنا وزن اور بوجھ پڑا کہ میری یوں لگا جیسے کاس ٹوٹ جائیں اتنا بوجھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وحی کی کیفیت ذکر بھی کی ہیں حادیش میں کہ بس اوقات ایسی کہتی ہے تو تیس طرح جلجیر کو کسی چٹان سے پکڑ کے کھینچا جائے وہ اس طرح کی بات نکلتی ہے کہ بندہ بڑا بے چین ہو جاتا ہے کانوں کی برداشت سے بہر ہو جاتی ہے بات یہ کبھی گھنٹی زوردار آواز سے بجے تو گھنٹی کی زوردار آواز بھی بندے کو الجھن پیدا کرتی ہے اور بڑی مشکل سے بندہ اس کو برداشت کرتا ہے اس طرح سے یعنی کہ جب رہی آتی ہے تو وصفات وہ برداشت سے باہر ہو جاتی ہے اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے تو یہ لگے سلم ہو سلو نے اپنے کیفیت وہی کی بیان کی ہیں ہے وہی کہتے ہیں خفیہ طریقے سے بات کو آگے تک پہنچا دینا تو مطلب یہ ہے کہ انسان اور جنوں میں سے انسانوں میں سے اور جنوں میں سے جو شیاتی ہیں وہ اپنوں میں سے سیدھے سادے لوگوں کو دھوکا دینے کے لیے چوری چھپ مزین اور ملم کیے ہوئے ہلدے اور مکر وہ ان کو سکھاتے رہتے ہیں ان, ان کی طرف نقاہ کرتے رہتے ہیں وہ صرف قسم کے ہلے ہل میں ڈالتے ہیں ایسا کر لو سجاتا ساتا ہے بندے کو یہ کر لو یہ کر لو یہ ہے شیاتی کی وحی بلو شاہ رب کا نا پہلو ہو اور اگر تیرا ارب چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے مگر وہ چونکہ حجت پوری کرنے کے لیے انہیں امتحان کا پورا پورا موقع دینا چاہتا ہے کسی کو زبردستی اپنی نافرمانی سے باز رکھنا اللہ سبحانہ نہ ہوا کی حکمت تکمینی کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ کے تقویمی نظام کے یہ یقلاف ہے اس لیے انہیں بھیڑ دیتا ہے اگر اللہ چاہے تو زبردستی ان کو برے کاموں سے روکتے لیکن اللہ زبردستی کسی کو برے کاموں سے روکتا نہیں ہے بلکہ اس کو اختیار دیا ہے فضر ہوں کماختا ہوں لہٰذا آپ انہیں چھوڑیے اور جو یہ جھوٹ باندھتے ہیں انہیں بھی چھوڑیں پرواہ نہ کریں ان کی بے فکر ہو کے ٹینشن فری ہو کے اپنا کام کریں جو کام آپ کے دم ہے اللہ تعالیٰ ان سے خود ہی نمٹ لے گا لَا عید اب عید اللہ مَا مختریف مُقْتَرِفُونَ اور تاکہ ان لوگوں کے دل اس جھوٹ کی طرف مائل ہوں جو آخر پر یقین نہیں رکھتے ولی ہوں اور تاکہ وہ اس کو پسند کریں ولی تاریخ تاکہ وہ وہی برائیاں کریں جو یہ کرنے والے ہیں یعنی کہ جو دھوکہ شدہ بات دھوکہ دینے کے لیے جو باتیں شیاتی اپنے ساتھیوں کی طرف وہی کرتے ہیں اس جھوٹی بات کی طرف ملما شدہ بات کی طرف ملما کہتے ہیں حقیقت میں کچھ ہوتا ہے اور اوپر سے کچھ اور جیسے کئی لوگ وہ زیبر نیچے سے لوہا اوپر سے سونے کا پانی پھروا لیا یہ جو اوپر سے سونے کا پانی پھر پھرتے اس کو کہتے ہیں ملما خاضی ملما خاضی اندر سے کچھ اور اوپر سے کچھ اور یہ زیور چاندی کا اوپر سونے کا پانی چڑھا دیا یہ ہے ملما تو وہ مولما شدہ بات یعنی کہ ظاہر وہ بڑی خوش لگتی ہے حالانکہ حقیقت وہ بڑی بھیانک ہوتی ہے خواہش کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلک کروایا کو میں خریدا ظاہرا وہ ایسی باتیں کریں گے جو مخلوق کی سب سے آگا ترین اور اچھی باتیں ہوں گی لیکن ان کا حال کیا ہوگا فجرا فساد گڑی متحقی حلبا کلمہ حق کہیں گے لیکن کلمہ حق کہہ کے ان کی مراد باطل ہوگی بات سچی کہیں گے حق کی کہیں گے لیکن وہ حق کی بات کر کے کرنا باتیں چاہیے جیسے اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہونا چاہیے ہاں ٹھیک ہے ہونا چاہیے اچھا اتنی تو بات ٹھیک ہے لیکن آگے نتیجہ کیا نکالتے ہیں چونکہ ہمارے حکمرانوں نے یہ نظام حدود کا اسلامی سزاؤں کا نافر نہیں کیا ہوا لہذا یہ کا کہہ رہے ان کو مارو اور حدود کہیں یہ ہے مولما صدا بات کہ ظاہر خوش نما اور اندر سے کچھ اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے آپ ان کو چھوڑیں سیاستین ان کی طرف اپنی باتیں القاع کرتے رہتے ہیں انہیں اپنے کام پہ لگا رہنے دیں اور ان کے دلوں میں ان کی خوش نما باتیں جو ہیں وہ مزین ہوں اور ان کے دل ان کی باتوں کی طرف مائل ہو جائیں اور نتیجہ تن جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے رہیں اسی طرح ایک اعتراض آج کل بھی لوگ کرتے ہیں اس وقت بھی کافر کیا کرتے تھے کہ مسلمان اپنا مارا ہوا جانور کھا لیتے ہیں اور اللہ کا مارا ہوا نہیں کھاتے اپنا مارا ہوا کھا لیتے ہیں اور جسے اللہ مارتا ہے وہ نہیں کھاتے اب دیکھیں ظاہری طور پر تو یہ بات کتنی خوش ہے لیکن حقیقت میں بڑی بیاانک ہے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں آگے چل کے اس کا جواب دیا ہے فکلو بِمَا مادھو کی اللَّهِ عَلَيْهِ کوئی چھلانے پڑے یعنی اس طرح کی باتیں وہ لوگ کیا کرتے تھے حالانکہ جس کو مسلمان ضوع کرتا ہے اس کو بھی مارنے والا تو اللہ ہی ہے زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے اللہ نے ایک اصول اور طریقہ مقرر کیا ہے بس حلال اور حرام کے درمیان حق پھینچا ہے اور پھر فوائد اور نقصانات طبی طور پر جو ہیں وہ تو اب دنیا مان رہی ہے کہ ٹھیک ہے کہ زبا شدہ جانور میں یہ فائدے ہیں خون نکل جاتا ہے یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے اور مردہ جانور اس کے اندر سے یہ سارا کچھ نہیں نکلتا وہ بیمار ہی پیدا کرتا ہے فلاں فلاں وہ ایک الگ باب ہے اگر وہ اعتراض کرتے تھے آج بھی کئی لوگوں کی طرف سے غیر مسلموں کی طرف سے مسلمانوں پر یہ اعتراض آتا ہے اب اللہ اب تک کیا؟ پھر میں اللہ کے سوا کوئی اور منصف تلاش کروں أَنزَلَ وہی ہے جس نے تمہاری طرف یہ مفصل کتاب نازل کی ہے ولدینہ مل کتاب اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی یا <بِالْحَفُّ> وہ جانتے ہیں کہ یقینا یہ تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے کالا سکو مِنَ ترین تو ہرگز تُو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جا پچھلی آیات میں لفظ خانہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ کافر کسی بھی صورت ایمان لانے والے نہیں ہیں ایمان نہیں لائیں گے لہذا ان کے لیے آیات کا نازل کرنا بالکل بے فائدہ ہے آیات ماننے والوں کے لیے نازل ہوں جو نہیں ماننے والے وہ نہیں مانتے ماننے کو ایک ذریعے بہت ہوتی ہے اور نہ ماننے کو سو بھی تھوڑی ہوتی اب ایک آدمی نے ادھر گزرا والا نے مطالبہ کیا کہ جی یہ تھا کہ مجھے رکھوڑی دین کی پچاس حدیث دکھاؤ پچاس ادیفیں مختلف صاحب آج تو میں رکھوڑی دین شروع کروں گا اب ماننی ہو تو ایک کا بھی ہے نہ ماننی ہو تو پچاس بھی دکھا دو تو پھر نہیں مارنی آیات ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہوں ان کا کوئی فائدہ ہے اور کابروں نے ایمان لانا نہیں لہذا ان کو آیات دکھانے کا نشانیاں دکھانے کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے اب یہاں اللہ تعالی نے بتایا کہ جو مفسر کتاب اللہ نے نازت فرمائی ہے یعنی قرآن مجید یہ آپ کی نبوت کے سچا ہونے کے لیے کافی دلیل ہے اگر کوئی ایمان نہ چاہے تو اس کتاب کو ہی بطور دلیل مان لے اس کتاب میں ہی بہت والد ترین دلیل ہے کہ یہ جی نبی سچا نبی کفارے ہے کفارے مکہ یہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور ان کے درمیان جو مخالفت ہے اس کے بارے میں ایسے کتاب یا کسی اور کو درمیان میں حاکم بنا لیں فیصل شاہتل فیصلہ کرنے والا جج بنا لیں پھر جو فیصلہ وہ دیر اسے تسلیم کر لیا جائے اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور علیہ مکہ کے مابین جو اختلاف ہے ایمان اور افر کا اس کا فیصلہ کافروں سے کروائیں گے تو لذیذ کا نہیں رہے گا ٹھاپروں نے جو کافروں کا ساتھی دیتا ہے نا وہ یہ اس طرح کا کام چاہتے تھے اس آیت میں اللہ سبحانہ خان نے ان کی تجویز کا جواب دیا ہے کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور منصف تلاش کروں اللہ ہی منصف کافی ہے اللہ جب منصف ہے تو پھر کسی اور کو منصف بنانے کی کیا ضرورت ہے یعنی بڑے ٹیکنیکل طریقے سے ان کے اعتراض کا رد کرنا ان کا ناشتہ بند کرنا اگر صرف یہ کہتے ہیں, نہیں کہ ہم ان کو نہیں مانتے تو پھر وہ شور میں جاتے لو جی کوئی صالح ماننا ہے تو فیصلہ ہوگا نا تو کہا ہاں ہا ہم صالف مانتے ہیں اور مانتے ہیں اللہ کو اور اللہ جب صالف ہے تو پھر کسی اور کو صالح بنانے کی کیا ضرورت ہے تو جب سر ان کے مطالبے کو رد کر دیجیے اور فرمایا کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ تیرے رب کی طرف سے ناول شدہ ہے کیونکہ جن کو پہلے کتاب دی گئی یعنی اہل طورات اہل انجی ان کے انبیاء بھی تو ان کو بتاتے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت ان کو دیتے رہے ہیں ان کی کتابوں میں بھی آپ کی علامات موجود ہیں لہذا یعنی ریفر کر دیا حوالہ دے دیا سابقہ کتابوں کا کہ یہ انہوں سارا کو تم بڑا سمجھتے ہو کہ یہ بڑے فیصلہ کرنے والے اور بڑے مستق ریزگار اور بڑے پنچتے ہوئے لوگ ہیں جن کتاب کی وجہ سے ان کا اس کتاب سے پوچھ لو اللہ کا فیصلہ اس کتاب کے اندر بولو سکونن پون ترین یعنی آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں آپ کے بارے میں اہل کتاب کے دلوں میں قرآن کے سچا ہونے کا یقین ہے کتاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن مراد سارے مسلمان ہیں کہ مسلمانوں کو شک میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے وسمت کلیمت و ربی کا صدق و اجلاع اور تیرے رب کی بات سچ اور انصاف کے اعتبار سے پوری ہو گئی لام بدیر علی اس کی باتوں کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے وہ وصبی العدیم اور وہ خوب سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے تیرے نب کی بات اور اس کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں بات اور کلمات کلمہ کلمات اسے براد پرانے مجید ہے یعنی پرانے مجید موجودہ ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سچا ہونے کی دلیل کے لیے کافی ہے کیونکہ قرآن کے تمام مضامین دو قسم کے ہیں خبریں ہیں یا احکام ہیں یہاں صرف کا تعلق خبروں کے ساتھ ہے اور ہجرن کا تعلق احکام کے ساتھ ہے اور مطلب یہ ہے کہ پرانے مجید کی تمام خبریں ہاں ان کا تعلق اللہ تعالی کی رات کی کفا سے ہو یا گزشتہ واقعات سے یا مستقبل میں پیش آنے والے واقعات اور جنت اور جہنم کے جو واضح بعدے ہیں ان سے متعلق ہو یا دیگر حوالے سے زمانہ سے اس کا تعلق ہو جو بھی ہیں وہ سب کے سب پورے طور پر سچے ہیں اور پھر پرانے مجید میں جتنے احکامات ہیں اللہ فن تعالیٰ نے دیے وہ سب کے سب ازر و انصاف پر مشتمل ہیں ان میں سے کسی قسم کی تبدیلی اور ترمیم کی کوئی گنجائش باقی نہیں یہ ایسی کامل کتاب ہے تو ایسی کامل کتاب کی موجودگی میں شیطانی وسوسوں یا یاتنی شکوک و شکوہات کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی جب خبریں وہ بھی اس کی پختہ اور احکام بھی اس کے پختہ نہ خبریں غلط نہ احکام میں سب اور تبدر کی کوئی گنجائش ایسی کتاب کے ہوتے ہوئے پھر بندہ شات میں پڑے یہ تو ججتا ہی نہیں لہذا پھر ان لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کتاب پر ایمان لائے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے لام مدیلہ کر ایم کی مطلب کہ اس قسم کے جو شبوہات یہ کافر لوگ پیش کرتے ہیں ان کے شبہات قرآن کے موجزہ ہونے پر اثر انداز نہیں ہو سکتے اور نہ ہی پرانے مجید کے عوامر و نواہی میں سے کسی قسم کی بات کو کوئی تبدیل کیا جا سکتا ہے اور تو انجیر میں تو نے تحریف کر لی لیکن یہاں پرانے مزید میں یہ تحریف نہیں کر سکیں گے لام وزیر علی کریم آتی تھی وہ سمی علیم اور وہ خوب سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے